محترم سامعین اور سامعات اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے انسان کو سوچنے کے لیے عقل دل دیا ہے بولنے کے لیے زبان دی ہے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے یہی انسانیت ہے اگر یہ صرف طوطے کی طرح جو سنے اس کو بول دے اور سوچے نہیں کہ میں کیا بولتا ہوں تو پھر یہ انسان نہیں رہتا یہ جانور بن جاتا ہے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں نہیں ڈالنا اس کو ڈالنا ہے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذراانا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا امن الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ لہم غلوب اللہ بِهَا ہم نے کچھ لوگوں کو آگ کے لیے پیدا کیا مطلب یہ کہ ان کو پیدا تو کیا تھا انہوں نے دنیا میں اچھے کام نہیں کیے ان کے علامات یہ ہیں کہ ان کے لیے دل تو ہیں مگر وہ سوچتے نہیں ہیں آنکھیں تو ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں ہیں کان تو ہیں مگر وہ سنتے نہیں ہیں اولا ایک عقلان عام یہ جانوروں کی طرح ہیں بل ہم عدل بلکہ وہ ان سے بھی इस ہیں تو اس جہان میں رہتے ہوئے بڑے بڑے کام اس وقت اس بے احتیاطی سے لیے جا رہے ہیں اس بے احتیاطی کو ٹول بنا کر اس ٹول سے یہ کام لیے جا رہے ہیں جو بڑی بڑی فوجوں سے کام نہیں لیے جا سکتے اور وہ بے احتیاطی کیا ہے کہ ادھر سے سنو اور آگے بیان کر دو اور بھیجے کو حرکت میں نہ لاؤ کہ میں کیا بول رہا ہوں سنی سنائی بات کو آگے بھیج دینا طوطا سنتا ہے اور آگے دے دیتا ہے سوچتا نہیں کہ میں کیا بولتا ہوں اس کو گالی بکو گے تو وہ گالی بک دے گا اس کو آیت بولو گے تو آیت بول دے گا اس سے کہو میں پنجرے سے نہیں نکلوں گا وہ کہہ دے گا میں نہیں نکلوں گا کھولو گے تو بھاگ جائے گا اس لیے کہ وہ سمجھتا نہیں میں کیا بولتا ہوں آج ہمارے انسان اور مسلمان بہت زیادہ ایسے بن چکے ہیں کہ ان کی حیثیت ایک طوطے جیسی رہ گئی ہے ہر ہاتھ میں موبائل فون موبائل بھی ایسا کہ اس میں ہر لحاظ سے ہر طرح کی خبریں آتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا خبر دی ہے اس سے بے خبر ہے اور انسانوں کی کیا خبریں ہیں اس سے وہ باخبر ہے اور ہر وقت اپ ٹو ڈیٹ رہنا اور ہر نئی خبر اس کے پاس آنی چاہیے اور یہ فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ بات بھی ہے تمہیں پتہ نہیں چلا یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ان خبروں کو تازہ بتازہ حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہوتا چلا جا رہا ہے بیٹھا آپ کی مجلس میں ہے اور باتیں کسی اور سے ہو رہی ہیں واٹس اپ دیکھ رہا ہے آپ کو بھی ایک آدھ لکما جواب دے دیتا ہے اور باتیں وہ کسی اور سے دے کچھ اور رہا ہے ہر وقت کیا سمجھدار اور کیا بیوقوف کیا بڑے بڑے سنجیدہ لوگ ہوں یا کوئی بازاری آدمی ہو بیوی بی فامز بیٹھے ہوئے ہیں ایک بستر پر وہ کسی سے چیٹنگ کر رہی ہے وہ کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو ہر وقت یہ خبت بن چکا ہے دماغ خراب کر دیا ہے لوگوں نے ہر وقت ایک ہی کام ہے موبائل کو چھیڑتے رہو اس کے ساتھ دیکھتے رہو اور جو بات آ گئی اس کو فارورڈ کرتے رہو کیا آیا ہے اس کی کتنی صداقت تھی اس کی فکر نہیں بس جو آئی ہے اس کو آگے بھیج دو جو آئی ہے ایک کل پرزا بن کر رہ گیا ہے انسان ایک طوطا بن کر رہ گیا ہے انسان ایک مشین بن کر رہ گیا ہے کیس میں چیزیں آتی ہیں اور آگے فارورڈ ہو جاتی ہیں کچھ معلوم نہیں میسج آیا اس کو آگے بھیج دو معلوم نہیں وہ سچ تھا جھوٹ تھا حدیث آ معلوم نہیں وہ جھوٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذخیرہ حدیث میں جو صحیح ترین حدیث ہے وہ یہ ہے منقدبا علیہ متعمدہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانا جہنم کو بنا لے پر مایازیب علیہ لئیسا کا علی احد مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی عام انسان پر جھوٹ باندھنے سے بالکل مختلف ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانا جہنم ہے علی اللہ اللہ علیہ احکم خالیہ اللہ وسلم لیکن یہ سب چلتا ہے سب سے بڑے مجرم پہلے مولوی تھے جنہوں نے کتابوں کی کتابیں کالی کی ہوئی ہیں موٹی موٹی کتابیں اور جھوٹ پر جھوٹ نبی علیہ السلط پر باندھا ہوا ہے بزرگوں نے یہ کہا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے مطلب یہ بزرگ نے کہا تو اس نے کوئی سوچ سمجھ کر ہی کہا ہوگا جھوٹ بیان کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں سنا ہوا ہے سنا جاتا ہے بیان کیا جاتا ہے بڑا مشہور ہے بزرگوں نے کہا ہے یہ سب لفظ بول کر جھوٹ باندھ دیا جاتا ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آج کل کے بڑے مجرم یہ میڈیا والے ہیں ٹی وی والے اخبارات والے سوشل میڈیا والے سب سے بڑے جھوٹے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن جن لوگوں کو آپ نے عالم برزخ میں جہنم میں دیکھا کینچی کے ساتھ اس کے جبڑے کاٹے جا رہے ہیں کانوں تک جب دوسرے کان کی طرف آتے ہیں تو پہلے جڑ جاتے ہیں جب پھر واپس اتر آتا ہے ہر وقت اس کے ساتھ قیامت تک یہی کچھ ہو رہا ہے اور ایک کے اوپر وہ خون کی نہر میں ہے اس کے اوپر پتھر مارا جا رہا ہے مختلف عذاب کی شکلیں دیکھیں تو اس کے بارے میں ایک کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا جھوٹ بکتا تھا جو آفاق تک چلا جاتا تھا اس وقت شاید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات اتنی زیادہ سمجھ نہ آئی ہو جتنی آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک خبر جھوٹی آتی ہے اس کو وائرل کر دیتا ہے ٹرینڈ بنا دیتا ہے اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے فرمایا اس کی سزا قیامت تک یہی ہے اس کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آفاق تک چلا جاتا تھا اور آج اس کی شکل بالکل وادے کسی کی عزت و تروانی ہو بات کر دو بعد میں چھوٹی سی مذمت لگا دو چھوٹی سی معذرت کر لو لوگوں کے ذہن میں بڑی خبر بیٹھ گئی اس کے بعد چھوٹی سی معذرت لگا دو جی وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ خبر ٹھیک نہیں تھی ابھی وہ چیف جسٹس کا بیٹا بادیاب ہوا ہے بولے ٹانک سے بادیاب ہوا ہے اور آگے لکھا ہے بلوچستان حالانکہ ٹانک بلوچستان میں نہیں ہے ننانوے فیصد کو معلوم نہیں کہ ٹانک بلوچستان میں نہیں ہے تو بلوچستان میں سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جہاں پر یہ راہداری بننے والی ہے وہاں پر تو بہت شورش زدہ علاقہ ہے وہاں تو لوگوں کو اغوا کر کے لے جایا جاتا ہے اس کے بارے میں ملا منصور کہاں ایران سے چلا اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو ہٹ کیا گیا تاکہ بتایا جائے کہ بلوچستان کو رہنے کی جگہ نہیں ہے کوئی تجارت کی جگہ نہیں ہے ان کے اس منصوبے کو سموٹائج کیا جائے اس مقصد کے لیے سارا میڈیا منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے تو پکڑا وہ بازیاب ٹانگ سے ہوا جو وزیرستان سائڈ کا علاقہ ہے اور لکھا اس کے اوپر بلوچستان تاکہ لوگ یہ سمجھیں اور بعد میں کس نے تحقیق کرنی ہے اور اگر کوئی بال فرد پکڑائی کرے تو پھر کہہ دیں گے جی وہ اس کو رائٹر کو پتہ نہیں تھا چھوٹی سی معذرت لگا دیں گے پورا میڈیا اشاعت پھیلانے پر کچی باتیں کرنے پر تازہ ترین بات اگرچہ کچی ہو اس پہ لگا ہوا ہے کسی کی بےزتی کرنی مقصود ہو علماء کی بے عزتی کرنا مقصود ہو دین کی بے عزتی کرنا مقصود ہو اہل علم اہل دین کو بے عزت کروانا دین میں تشکیل پیدا کرنا عقیدہ کی باتوں میں شک پیدا کرنا کسی گدے کو لے کر آ جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بات چھوڑ دیتا ہے اس کو وہ پھیلا دیا جاتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے بعد میں آپ کہہ دو آپ اٹھو رد کر دو مخالفت میں کتاب لکھ دو مقابلے میں آپ بھی کوئی نہ کوئی بات کر دو بات کے مقابلے میں بات آ گئی لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو عقیدے کی بات ہے جو متفق علیہ بات تھی جس میں کوئی شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا وہ اس میں شک پیدا ہو گیا دو رائے پیدا ہو گئی ایک نے یہ کہا اور ایک نے یہ کہا تشکیل پیدا کرنا شبہات پیدا کرنا اسلام کے وہ ستون اور عمود جن میں شک کرنا بس بسرکار بندے کو بے ایمان کر دیتا ہے ان پر بات کر کے ان میں شک پیدا کرنا معروف باتیں نماز پڑھنی چاہیے चाहिए رکھنا چاہیے اس کے بارے میں आज پیدا کرنا آج کے میڈیا کا موضوع ہے اور یہ میڈیا کوئی ایٹم بم بنا لے بڑی قوت بن جاتا ہے کوئی فوج بڑی بنا لے اس پہ اربوں روپیہ بجٹ رکھے وہ ملک مضبوط ہو جاتا ہے لیکن یہ میڈیا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے کیوں کہ یہ ہر گھر میں نہیں ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں آ چکا ہے ایک زمانہ تھا ایک فون ہوتا تھا گھر میں جب گھر آتے تو کال آ جاتی تو سن لی جاتی پھر ہر گھر میں موبائل فون آ گیا پھر ہر گھر کے ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل فون آ گیا اور اب ہر گھر کے ہر فرد کے دونوں ہاتھوں میں دو مباعت اور اس پہ ٹی وی بھی چلتا ہے اس پہ نیٹ بھی چلتا ہے اور ہر قسم کی مصیبتیں اور بلائیں اس پر ہیں اللہ کو یاد نہ کرو رسول اللہ کی بات نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا پیغام کیا ہے اس کو بھول جاؤ بس یہی دیکھو کہ دنیا والے کیا کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب بات آتی فلاں نے مجھے حدیث بیان کی اس نے اس سے بیان کی اس نے اس سے حدیث بیان کی اس نے تابعی سے سنا اس نے صحابی سے سنا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محدث بے ساری زندگیاں لگا کر کے اس کی تحقیق کرتے رہے یہ جو بیچ کے راوی ہیں ان کے حالات حالات زندگی نقل کیے جو محدث حدیث بیان کرتا تھا وہ صرف حدیث بیان نہیں کرتا تھا بلکہ جس سے سنی ہے اس کے مکمل حالات بھی بیان کرتا تھا وہ کب پیدا ہوا کب فوت ہوا کن کن علاقوں کا سفر کیا کون کون اس کا استاد تھا کون کون اس کا شاگرد تھا بعد میں آنے والا طالب علم تحقیق کرتا یہ جو دوسرے سے روایت بیان کر رہا ہے کیا اس کی اس کا تذکرہ اس کے شاگردوں میں موجود ہے یا اس کی زندگی کے حالات میں اس استاد کا نام موجود ہے اس کے سفروں میں کوئی ایسا ہے کہ وہ استاد بھی اس وقت عراق میں ہو اور یہ بھی اس وقت عراق میں ہو تاکہ پتہ چلے کہ اس نے اس سے سنا ہے یا نہیں سنا ہے اگر معلوم ہو کہ یہ تیسری صدی کا آدمی ہے اور دوسرا پانچویں صدی کا آدمی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ روایت صحیح نہیں بیچ میں ان کتا ہے معلوم ہو کہ اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا اس کا حافلہ اچھا نہیں تھا اس کا عقیدہ اچھا نہیں تھا ہم کہتے ہیں اس کی روایت ضعیف ہے یہ مراکش میں رہنے والا دوسرا ہندوستان میں رہنے والا اس نے ادھر کا سفر نہیں کیا اس نے ادھر کا سفر نہیں کیا یہ کیسے بیان کرتا ہے میں نے اس سے حدیث سنی ہے ہم نہیں مانتے اتنی شان پھٹک ہوتی تھی اتنی تحقیق ہوتی تھی حتیٰ کہ اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ ان دونوں کی عمروں کا بھی کوئی گیپ نہیں ہے اور دونوں نے ایک علاقے کا سفر بھی کیا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے سے ملاقات بھی کی ہے پھر بھی یہ دیکھتے کہ اس نے یہ حدیثیں اس سے سنی ہے یا نہیں اگر معلوم ہو جائے کہ حدیثیں بھی اس سے سنی ہیں پھر یہ دیکھتے کہ کون کون سی حدیث سنی ہے حضرت حسن بشری رحمہ اللہ تابعی ہیں کبار تابعین میں سے نیک پاک کسی قسم کا کوئی اعتراض ان پر نہیں ہے سوائے یہ کہ یہ تجلیس کرتے تھے جس سے روایت نہیں سنی کہہ دیتے تھے ان سے روایت ہے احتیاط بولتے یہ نہیں کہتے میں نے اس سے سنی یہ تو جھوٹ ہو جائے گا کہہ دیتے ان سے روایت ہے اور سنی نہیں ہوتی تھی خود اتنی سی ان کی کمزوری تھی ہر لحاظ سے اماموں کا امام ہے اتنی سی کمزوری کی وجہ سے حضرت ثمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں عقیقے کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت ہے اور کہتے ہیں میں نے حضرت ثمرہ سے یہ روایت سنی سب لوگ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ حضرت میں آگے جا رہا ہوں آپ کے پاس حدیثیں زیادہ ہیں میں آپ کے پاس زیادہ وقت دوں گا میں آگے فلاں فلاں صحابی کو مل کر ان کے پاس ایک ایک دو دو حدیثیں ہیں وہ میں لے کر آپ کے پاس واپسی پر بیٹھتا ہوں زیادہ دیر اور زیادہ حدیثیں آپ کے پاس ہیں زیادہ وقت لگے گا واپسی پر میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں آگے سے جب واپس آتے ہیں تو حضرت سمرہ فوت ہو چکے اب جو روایتیں لی ہیں وہ ان سے نہیں لی ان کے شاگردوں سے لی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک روایت ان سے سنی تھی اس کو میں نے بیان کر دیا کہ مجھے سمرا نے بیان کیا سمرا نے مجھے حدیث بیان کی اور جو میں نے شاگردوں سے لی ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ سمرہ سے روایت ہے یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے مجھے بیان کیا تمام محدثین ان کی باقی ساری روایتوں کو کمزور قرار دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے سنی نہیں ہے اور ایک روایت جس میں انہوں نے کہا مجھے حدیث بیان کی اس کو صحیح بخاری میں اس کو سب قبول کرتے ہیں ہم مسلمان ہاں اتنے زیادہ محتاط ہوتے تھے خبر لینے میں بات کو قبول کرنے میں اور آج حالت یہ ہے کہ بی بی سی اور سی این این بول دے تو وہ زیادہ اتھینٹک ہے اور اگر کسی مسلمان کا میڈیا بول دے تو اس کا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی مسلمان ہو توحید والا ہو سچا ہو محدث عالم دین ہو مگر حافظہ کمزور ہو ہم اس کی روایت نہیں لیا کرتے تھے اور اب کافر ہو کافر کافر سے روایت کرے اللہ کا باغی اور دشمن مشرک مشرک سے بیان کرے اس کا رپورٹر بھی کافر ہے اس کا پروڈیوسر بھی کافر ہے اور وہ تیرے گھر میں آ کر بیان کرتا ہے اور تو اس کو صوفی درست مانتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کو ہم کہیں میرا ایک ساتھی مار سے آیا ہے اس نے کہا وہاں یو یو مار کا ہوا اس کا یقین نہیں آتا کہتے جنگ میں تو نہیں آئی سی میں تو نہیں آئی ڈان میں تو بالکل خبر نہیں آئی یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے جو ڈان میں نہ آئی حالانکہ دنیا کی سب سے بڑی خیانتیں جو چلتی ہیں وہ ان میڈیا میں چلتی ہیں ابھی آپ کے بھائیوں نے مارچ کیا ایک ہفتے سے کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے آخری خبر میڈیا بند ہونے نیٹ بند ہونے سے پہلے جو آئی تھی بیالیس ساتھیوں کو عوام کو شہید کیا گیا تھا اس کے بعد خبریں بند ہیں ظلم ہو رہا ہے اگر ظلم نہ ہو رہا ہوتا تو خبریں بند کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آزادی اظہار رائے والے بھی اور حقوق انسان والے بھی ہیومن رائٹس والے سب بدماش خاموش ہیں سب خاموش ہیں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر اور اگر ان کی آواز کو اسلام آباد میں بلند کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی تو سارا میڈیا خاموش ہے اور اتفاق کی بات ہے جیو بیان کرتا ہے حافظ صاحب ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے تین دن کے شارٹ نوٹس پر تقریباً ڈیڑھ دو ہزار گاڑیاں لے کر اسلام آباد کراچی تک کے لوگ وہاں پہنچے اتنا بڑا اور اس پر میڈیا خاموش ہے ساتھ کھڑے امیر جماعت اسلامی صاحب کی تقریر تو نشر کرتے ان کے ساتھ کھڑے جو خود لے کر آئے سب کو ان کی نشر نہیں کرتے کیوں یہ میڈیا ہے یہ خائن ہے خیانت کرتا ہے اور صاف صاف بول دیتے ہیں کہ ہم پر دباؤ ہے ہم سچ بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کئی سال امریکہ افغانستان عراق میں مرتا رہا ان کے جہاز گرتے رہے میڈیا بولتا تھا جہاز تو گر گیا مگر انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم ہمارے پر دباؤ ہے ہم سچا نہیں بیان کر سکتے یہ کہاں کیا ہیومن رائٹس ہے یہ کہاں کی آزادی اظہار رائے ہے سارا سال مسلمانوں کی برائیاں بیان کرنا فلاں کی لڑکی چلی گئی فلاں کے اوپر تجاب پھینک دیا ان کو اٹھا اٹھا کر بیان کرنا اس سے ہزاروں گنا زیادہ جرم ان کے معاشرے میں اور کبھی اخباروں میں نہیں آتے اور دوسری تیسری خبروں میں بڑی صداقت اور بڑی باری کی اور جب جنگی حالات ہوں تو پھر سو فیصد جھوٹ بولنا اور ساتھ کہنا کہ جی ہم پر دباؤ ہے ہم ساتھ بیان نہیں کر سکتے یہ میڈیا ہے اور افسوس ہے مسلمان پر کہ وہ اس پر سو فیصد یقین رکھتا ہے کسی کی عزت اتروانی ہو اس کے خلاف لے آؤ کوئی بات لے آؤ آج سے کئی سال پہلے بہت بڑے اخبار کا مالک ہے چیف ایڈیٹر ہے پنجاب کے ایک علاقے میں پولیس والے کسی کے گھر گئے وہاں سے انہوں نے کوئی بات انکشاف کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے پیسے دے کر پولیس والوں کو چپ کروایا اوپر سے یہ صاحب پہنچ گئے بولا تم نے پیسے لیے انہوں نے جتنے لیے تھے وہ بھی ڈبل کر کے ان کو دیا بھائی ہماری بات مت چھاپنا جتنے انکشافات آتے ہیں یہ اس وقت آتے ہیں جب ان کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا جب سودا ہار جاتے ہیں جب بارگینک مکمل نہیں ہوتی اس وقت خبر نکلتی ہے ورنہ سب پی جاتے ہیں خیانتیں امتوں کی خیانتیں مسلمانوں کی خیانتیں اور جھوٹ اور اس کے باوجود بڑا احترام ہے اور بڑی بات ہے فرمایا والا یا تباہدم با دا کوئی شخص کسی کی حیبت نہ کرے کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی بھائی کا گوشت کھاؤ میت حالت میں حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بہت بڑے محدث حمید طویل حمید جو لمبا ہے وہ لمبا حمید اس سے روایت ہے سارے محدث ان کو حمید طویل کہتے ہیں تاکہ دوسرے حمید سے اس کا اجتباع نہ ہو جائے حضرت حسن بشری فرماتے ہیں جب میں کہتا ہوں مجھے حمید طویل نے روایت کیا یا میں اس کا تذکرہ کسی شکل میں کرتا ہوں میرے دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ کہیں اللہ مجھے یہ نہ پکڑ لے کہ تو نے اس کے لمبائی کو بیان کر کے اس کی عید کی اللہ اکبر صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین قبض تھوڑا چھوٹا تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المن ایسے بات کر دی ٹھگنی سی ہے ٹھگنی سی ہے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقت کل تی کلی متن لو موزت بے ما بہلی تو نے ایسی بات کر دی ہے اگر سمندروں کے پانیوں میں ڈال دی جائے تو سب کو متاثر کرتے ہیں چھوٹی سی بات ٹھیک نہیں سی ہے ہم تو ایسے تبصرے کرتے ہی رہتے ہیں کسی کے کان تھوڑے بڑے ہیں کسی کی ناک تھوڑی لمبی ہے کسی کی ناک تھوڑی چھوٹی ہے کسی کا قد لمبا ہے کسی کا قد چھوٹا ہے کسی کا رنگ کالا ہے ہم تو اس طرح کے تمسرے کرتے رہتے ہیں وہ کالا وہ کانوں والا وہ ٹھیکنا وہ گنجا یہ تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں بہت بناتے ہیں حالانکہ یہ سارے اصاف اس شخص کی ذات کی اس کی اپنی کمائی نہیں اس نے ایسا نہیں کیا اس کے رب نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے اور جو شخص کسی مخلوق پر اعتراض کرتا ہے وہ حقیقت میں اس کے بنانے والے پر اعتراض کر رہا ہوتا آپ اگر کسی کے مکان کی دیوار ٹیڑی دیکھو تو کیا کہو گے اینڈوں کا قصور ہے یا بلاک بنانے والا غلط تھا یا اس میسن کو اس معمار کو برا کہو گے جس نے बनाई بنائی ہے دیوار تیری ہے تو اس کا بنانے والا برا ہے دیوار کو برا کہ گالی جائے گی رب جلال کے بنائے ہوئے انسانوں کو برا کہ بنانے والے کو گالی جائے گی اس لیے عزیز بھائیوں جو چیزیں انسان کے بس میں نہیں اس پہ جو جو اعتراض کرتا ہے جو اس کو ہیج کرتا ہے جو اس کو دلیل سمجھتا ہے اس وجہ سے وہ دراصل اس کے رب کو گالی دے رہا ہوتا ہے کسی کو برادری کی گالی دے دو تم اپنی اوقات تو دیکھو بات کہتے ہیں اپنی وجہ تو دیکھو وجہ جانتے ہو کیا ہوتی ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں تم اپنا چہرہ تو دیکھو بات تو صاف کہہ دیتے ہیں اپنی شکل تو دیکھو کس نے بنائی ہے شکل یہ چہرہ کس نے بنایا ہے کس کو غالی دیتے ہو برادری ٹکے ٹکے کا آدمی ایسی ایسی باتیں کرتا ہے قیمتیں لگاتا ہے اس کی اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن ہوگا انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے انسانوں کو بھی جائے گا اور میں بس اوقات موٹا آدمی دنیاوی حساب سے پیسے کے حساب سے جسم کے حساب سے بڑا موٹا لا لاتا کیا قیامت والے دن میں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ہلکے جسم والے تھے بہت ہی تھوڑا وزن تھا ایک درخت پر چڑے تو ہوا تیز چل پڑی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں ساتھی ہنسنے لگ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتا جبون من ورماتے دقت تم اس کی پنڈلیوں کی باریکی پر تعجب کرتے ہو عند اللہ من جبل احد جب قیامت والے دن اس کا وزن ہوگا تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی تو کیسے کسی کا ریٹ لگاتا ہے یہ ٹکے ٹکے کا ہے تم کیا جانو اس کا اللہ کے نزدیک وزن کتنا ہے اور تجھے اس کا فیصل کس نے بنایا ہے کہ تو لوگوں کے ریٹ لگائے لوگوں کے فیصلے کرے اگر تو کسی کی برادری پر تانا لگاتا ہے تو بتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس برادری میں پیدا ہوا ہے اور تو اپنی مرضی سے پیدا ہوا ہے اگر اس کی برادری میں تو پیدا ہو جاتا کیا وہاں الیکشن ہوا تھا اللہ نے پوچھا تھا کہ بتاؤ کس کا بیٹا بننا چاہتے ہو بتاؤ کس کا کس کو ابا بنانا چاہتے ہو پوچھا تھا اللہ نے جس جس کو اللہ نے جہاں جہاں پیدا کیا اس کی مرضی سب کا باپ ایک ہے سب آپس میں کزن ہیں سب کا باپ ایک ہے جب دادا ایک ہوتا ہے تو سب کزن ہوتے ہیں نا یہ سب کزن ہیں کاروبار کسی نے کوئی شروع کر لیا کسی نے کوئی شروع کر لیا یہ بھی ربیع کی تقسیم ہے اور پھر رزق بھی ربیعال کی تقسیم ہے کسی کو زیادہ دے کر آزما لیا کسی کو کم دے کر آزما لیا یہ اللہ کی آزمائش کی شکلیں ہیں اس پر اعتراض کرنے والے پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو بھائیوں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بات کو کرنا اس کو سمجھنا اور سمجھے بغیر آگے چلا دینا ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہوتا ہے حضرت عمر بن خطار رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے کسی نے کہا کہ اگر حضرت عمر شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے تو ہم فلاں فلاں کو امیر بنا لیں گے حضرت عمر تک بات پہنچی بہت ناراض ہوئے کہنے لگے کہ میں ابھی منا میں یا عرفات میں خطبہ دیتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ تم میں سے کوئی بھی ابو بکر صدیق نہیں ہے ابو بکر صدیق اس قد کا آدمی تھا رضی اللہ عنہ کہ جب ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو کسی نے چوچ را نہیں کی اب اگر تم بعد میں کسی ایک کو کونے میں پکڑ کر بیس شروع کر دو گے سب سے مشورہ کیے بغیر تو امت تار تار ہو جائے گی امت کا شرادہ بکھر جائے گا وہ کہے گا, وہ کہے گا میں پہلے بنا تھا وہ کہے گا میں پہلے بنا تھا وہ اپنی جماعت لے کر آ جائے گا یہ اپنی لے کر آ جائے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اگر دو خلیفوں کی بیعت ہو جائے تو دوسرے کو قتل کر دو وہ کہے گا تو دوسرا ہے وہ کہے گا تو دوسرا ہے امت ٹوٹ جائے گی اس لیے اس طریقے سے جیسے حضرت ابو بکر صدیقی کی بات ہوئی تھی یہ طریقہ اب آئندہ نہیں چل سکتا کیونکہ ان کے پائے کا کوئی شخص امت میں نہیں ہے ساتھی کہنے لگے امیر المومنین آپ حج کے موقع پر ایسی بات نہ کریں اس لیے کہ جس نے بات کی ہے اس نے کسی کونے خدرے میں کی ہے اب آپ بات کریں گے تو وہ پوری دنیا میں پھیلے گی اور ہر شخص کوئی اس کو سمجھے گا کوئی نہیں سمجھے گا اور آگے پہنچا دے گا اور فائدے سے زیادہ نقصان ہو جائے گا یہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے آپ مدینہ تشریف لے جائیں وہاں جا کر سمجھدار لوگوں کو جمع کریں اور ان کو نصیحت کریں کہ آپ میرے مرنے کے بعد اس طرح کونے میں لگ کر کسی کو خلیفہ نہیں بنانا بلکہ سب ساتھیوں کے مشورے کے بعد بنانا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بات سمجھ آئی انہوں نے واقعات وہاں وہ بات نہیں کی مدینہ میں آ کر کے سمجھدار لوگوں کو جمع کر کے انہوں نے یہ بات کی کہ میرے مرنے کے بعد جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہوئی تھی ایسے نہیں کرنا بلکہ سب کے مشورے کے ساتھ کرنا ہے وہ سمجھتے تھے کہ عوام عوام ہوتی ہے وہ بات کو سمجھے بغیر جس طرح سمجھ آئی ویسے آگے چلا دیتی ہے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تو بھائیو بات کو سمجھنا سمجھے بغیر آگے پہنچا دینا یہ بہت بڑا نقصان کا سبب بنتا ہے فرمایا ول رسول ولامر منہم لم الزین استمبت اگر وہ اللہ اس کے رسول اور اہل حل و عقد اور مشورے کے لوگوں پر وہ بات رکھے جو ان کو باہر سے ملی ہے وہ اس کا تجزیہ کریں اور اس سے بات نکال کر ان کو بتائیں تو یہ فائدے کی بات تھی لیکن یہ لوگ جیسے سنتے ہیں ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں ان کی قرآن مذمت کی اللہ ہندستان ہمارے اندر یہ بات بہت موجود ہے اللہ محفوظ رکھے امام بخاری رحمہ اللہ اتنا مشکل کام ہے ان کا کہ محدثین پر نقد کرنا یہ شخص جھوٹا تھا اس کی روایت مت لینا یہ بے احتیاط تھا اس کی مت لینا یہ عقیدے کا اچھا نہیں تھا یہ حافظہ کا کمزور تھا اس کی روایت مت لینا یہ کام ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کا اتنا مشکل کام ہے اس کے باوجود امام صاحب فرماتے ہیں قیامت والے دن مجھے یقین ہے کہ رب عدال مجھ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ تو نے کسی کی غیبت کی تھی اتنا زبان کو روک کر رکھا ہے اللہ اکبر ایک ساتھی اس کا غلام سویا ہوا ہے بلایا اس کو کسی کام کے لیے بولے تو ایسے سوتا ہے جیسے ماں کا گھر ہوتا ہے اس کو کام کو بھیجنے کے بعد کہا ایسے سوتا ہے جیسے ماں کا گھر ہوتا ہے اس کو احساس نہیں کہ یہ غلام ہے آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے تمہارے دانتوں میں اس کا گوشت چپکا ہوا ہے غلام ہے تم نے اس کی غیبت کی ہے ایک عورت گناہ ہو گیا ساتھی لے گئے چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی اللہ اکبر تھوڑا سا خون کسی صحابی پر گر گیا کہنے لگے گندی عورت نے مجھے بھی گندا کر دیا فرمایا لکتہ بتو <بَتن> تم کہتے ہو گندی عورت اور اس کے بعد باتیں کرتے ہو اس نے تو ایسی توبہ کی ہے اگر ستر گناگاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے ماج بن مالک رہ رضی اللہ عنہ ان سے غلطی ہو گئی آئے اعتراف کیا صحابہ لے گئے چاروں طرف سے پتھر مار کر رجم کر دیا واپس آ رہے ہیں دو ساتھی کہتے ہیں کسی کو پتا نہیں تھا بند کمرے کی بات تھی چپ چاپ رہتا استغفار کر لیا ہوتا لا تر چراہے میں بات گھما دی اپنا بھانڈا پھوڑ دیا पत्थर پتھر کھا کھا کر جیسے کتے लोग لوگ پتھر مارتے ہیں ایسے پتھر کھا کھا کر दुनिया دنیا سے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو خاموش رہے آگے آئے تو گدا مرا ہوا تھا فرمایا فلا فلاں فلاں کہاں ہے آگے آئے کہا اپنی سواریوں سے اترو اور اس گدے کا گوشت کھاؤ کہنے لگے حضرت یہ تو زندہ بھی ہوتا دبا بھی کیا ہوتا تو حرام تھا اب مردہ گدے کا گوشت کیسے کھائے فرمایا تم نے اپنے مردہ بھائی مائز کا گوشت کھایا ہے اس کے بارے میں باتیں کی ہیں نا تم ایسی باتیں اس کے بارے میں کرتے ہو جنتہ <صُفِيحَا> وہ تو اللہ تعالی کی جنت کی نہروں میں تراکی کر رہا ہے اپنی جان کا ندرانہ پیش کیا توبہ قبول کروانے کے لیے جنت کے حصول کے لیے اپنی توبہ کو کنفرم کرنے کے لیے اس عورت نے بھی اس مرد نے بھی اور تم اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو ہم کتنے تبصرے کرتے ہیں حکمرانوں کے بارے میں ہم کتنے تبصرے کرتے ہیں اپنے بڑوں کے بارے میں اپنے چھوٹوں کے بارے میں بولتے چلے جاتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں ہر وقت بولتے ہیں یہی زبان اگر سبحان اللہ کہے الحمد کہے اللہ اکبر کہے اچھی بات نہیں آتی تو خاموش رہے ہاتھ بھی بول رہے ہیں المنخم ولا افواہم وہ تو کلم و نا اے دیم وہ تشہد ارجن آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے ان کا ہاتھ بولے گا کہ یہ دنیا میں کیا کرتا رہا تھا میں کہتا ہوں مرنے کے بعد تو بولے گا یہیں یہ حالت ہے زبان پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے ہاتھ بول رہا ہوتا ہے میسج ہو رہا ہے فارورڈنگ ہو رہی ہے زبان بند یہی پر منہ پر مہر اور ہاتھ بول رہا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی کا ہاتھ نہیں تو زبان بولتی ہے اور بولتی چلی جاتی انٹرٹینمنٹ کے نام پر مزاق اڑانا جگت بازی کرنا دوسرے کو ہیچ نیچ کرنا اس کو ایک ٹرم بنا لیا گیا ہے انٹرٹینمنٹ اس کے چینل چلتے ہیں اور ان کی ویورسپ بہت زیادہ ہوتی ہے اور مقصد کیا ہے کسی سیاستدان کو گندا کرنا اس جیسی شکل بنا کر کے آ جاؤ اس کو برا کہو اور کہاں آن ایئر کہو ٹی وی میں بیٹھ کر کہو اور پوری دنیا میں اس بات کو پھیلاؤ اور جو رہی کثر ہے وہ سوشل میڈیا نکال دے گا اس پہ ڈال دو سب لوگ پڑھے کہ ہم نے فلاں سیاستدان کی بےزتی کی ہے ہم نے فلاں مولوی صاحب کی بےزتی کی ہے یہ سارے کام باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہوتے ہیں اور سو فیصد اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور راستمان ہم اپنے اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں اور میڈیا والے وہاں کرتے ہیں ہماری جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک ہم چلاتے ہیں اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہاں تک وہ چلاتے ہیں فرمایا والا بادم باد کوئی کسی کی برائی نہ کرے اور فرمایا لاسخر قوم امن قومن ایسا یقین ہو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے وہ اس سے اچھا ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے اچھا ہو جو مذاق اڑا رہا ہے خیر <هُن> کوئی عورت عورت کا مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اچھی ہو اور جو مذاق اڑا رہی ہے وہ اس سے کم تر ہو بری ہو قرآن حکیم نے عورتوں کا الگ تذکرہ کیوں کیا سارے مسائل تو اللہ مذکر کے سیگے سے بیان کرتا ہے عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں یہاں عورتوں کا الگ تذکرہ کیا یہ ان میں بیماری زیادہ ہے بہت بولتی ہیں جہاں بیٹھی تیسرے کی باتیں جہاں بیٹھی تیسرے کی باتیں آنکھوں سے باتیں ہاتھوں سے باتیں زبان سے باتیں برائی کی باتیں اپنے آپ کو اچھا کرنا اچھا کہنا دوسرے کو ہیج نیچ کہنا ان لاہ و ان لہرا اور اس کے بعد پھر دلوں میں بات آ جاتی ہے دلوں کے بعد پھر پھٹ جاتے ہیں انتشار آ جاتا ہے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور یہ ساری کی ساری چیزیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں اللہ تبارہ کا اطالعہ ہمیں اپنی زبان کو لگام دینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان سے نیکی بنانے کی توفیق دے وے اور اللہ تبارہ کا اطالعہ اس میڈیا کی شر سے بچائے اور جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے جب بھی خبر آئے اس کو قرآن و سنت نہ سمجھا کرو بلکہ سمجھا کرو کہ یہ جھوٹ بھی بکتے ہیں خیالتے بھی کرتے ہیں بکتے بکاتے بھی ہیں ہم ابھی تک ٹی وی اپنا کیوں نہیں بنا سکے اس لیے کہ ان کی آمدن یا تو یہ ہندوستان کے نام بکے ہوں گے یا امریکہ کے نام بکے ہوں گے یا ایران کے نام بکے ہوں گے یا تو وہاں سے آ رہی ہوگی یا عورتوں کو ننگا کر کے ان کے ایڈ چلا کر کے اسے کماتے ہوں گے اور نہ ہم وہ کر سکتے ہیں نہ یہ کر سکتے ایک ایک شخص ایک ایک اینکر کی تنخواہیں تیس لاکھ منتھلی پچاس لاکھ مہانہ ایک کروڑ روپیہ مہانہ یہ سب کہاں سے پورے ہوتے ہیں پھر جن سے لیتے ہیں انہی کے گن گاتے ہیں اور ہم ہیں کہ ان کی بات کو کتابوں سننا سمجھتے ہیں انہ الراجون اللہ عمل کی توفیق دے